ف اللهم والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى واهليه وصحبه والا عالح و صحابی و صفا وفا اما باد من شعیدان وزیم بسم اللہ راہماحی شبح اللہی اصرا بیاگ دی مسجد لرا میل مسجد اکسا اللہ بارگنا ہو من نار ت آمن رسوله سدا مولا نیم وسدرس بجل کریم او يصلون على نل بھجیا اجولہ دینا ملو سلوا ل وسل مو تسلی منا درو شریف آؤں گا پڑھو باقی کے چوپ وسلاد وسلام کا سی آ رسول والا سہابیا ہبی بل تو سلام آلکیا سی دیا مکین کلو بل منی والا آلکا وسادی معذر شام بانی حضرات سنی حنفی مسلمان راؤ السلام علیکم شانی شانی اور بھی یار کو دو چار ہیں دے لا میں چار گلانگ رہا ہوں دوست تقریر دا ٹائم تے لنگ گیا میں روزانہ کسی نہ کسی جگہ تے تقریر کرنی ہوں دی وقت طبیعت اور ذہن جہا وہ ساتھ نہیں دندہ. میں صرف اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہویا دعوت لال حضرت پیر زادہ میاں محمد امیر صاحب سن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 پنج درجہ یقین کا ایک ایسا گنیا جا ہے جڑا اللہ دے بلیا دی نظر نا ہون دا ہی حکم رکھتا ہے ایک یقین دا پہلا درجہ ہے اسمی رسمی جا رب رسول تے یقین, تے ہووے اس یقین دے ہوکی بندہ نہ اللہ دے پچھے چلے نہ پاک نبی دے پیچھے چلے جدھر وہ نفس وہ واگ موڑتا جاوے اسے پاسے ٹردا جاوے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی یہ یقین اللہ دے ولیاں دے نزدیک نہ ہون دے برابرے دوسرا درجہ یقین دا یقین اور جس گل یعنی اللہ رسول تے یقین ہے آخرت دے یقین ہے جیویں یقین ہے وہ مطابق چلنا یہ دوسرا درجہ ہے یہ اللہ د نو حاصل ہوتا ہے لیکن چھوٹے درجے ولی تیسرا درجہ ایس تو اتلا جی مثال ہے ایک بندہ سن دا ہے بتی کرنٹ مار دی یا اگ ساڑ دی ہوں پہلے درجے والا یہ باوجود علم ہونے پھر ہاتھ لائی کلاؤ ہوں سارے آخر گے یار ان پتا ہی جہلوں پتا ہی کونی سی بھی اگ ساڑ دی ہے پتا ہوتا تو میں چال مار دا دوسرا درجہ سی بھائی جو کو یقین ہے وہ مطابق عمل ہو کہ پتہ ہے آگے ساڑ دیے بتی مار دیے اس علم دے مطابق وہ جائے یہ ہے جا یقین اے چھوٹے درجے دے ولیاں نو حاصل ہے اس کو اتلا درجہ یہ تیسرا او دی مثال ان بنے گی بھائی بتی کا مارن کا پتا ہے پھر اگوں مردوں بھی ویخا ہوئی وہ فلانا مرد ہے پیا اکھان پیا تیسرا درجہ یہ اللہ کے خاص بلیا حاصل ہوتا ہے چوتھا درجہ ہے مثال کہ خود ہاتھ لا کے بتی مسلن بیٹھا ستی تو ڈگ پیے جان بوجھ کے ہاتھ نہیں لایا بیٹھا سی بتی ڈگ پیے مر گیا سڑک کے حقل یقین کا درجہ یہ درجہ اللہ نبیا حاصل یقین یقینا پنواں درجہ حقیقت و حق کے لئے یقین دا اے آخری درجہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے ہوں یقین دا پہلا درجہ ساڈے کول سانوں پتہ ہے اللہ ہے ہے نا پتا یہ بھی پتا ہے بھی قیامت ہے حساب ہونا ہے مگر مڑ اگ دے اندر بھی چھال مارنے پے آ نو جان بوجھ کے ہاتھ بھی لائی کھڑے رب رسول بھی سانو پتا اللہ پیدا کیتا ہے اور اس دی فرما برداری فردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے پیغمبر نے ان کی تابےداری تو بغیر نجات نہیں ہونی اللہ فرماؤں گا وامار رسلہ مر رسول نیلا لوتا آبے نیلا اسان جیڑا بھی رسول او دا مقصد یہ جے جا اللہ فرما میں ہو جا نبی رسول کون جی دے جیج دا مقصد یہ ہونا وہ نہیں کرنا دے تو توں ایس سی جنت لے جانے ہر نبی واسطے اللہ نے فرما دیتا ہے کہ اسا رسول بھیجے اس واسطے نے جی کملی والے آخ جبی چل دے جاؤ اور یہ پیغام اللہ دے دا کا ہے حضرت با یزید گستامی رام ات اللہ والا سرکار دا ایک مرید سی س جدوی خواجہ صاحب روٹی کھانی کوئی شاید ناول فرما انہیں فٹ تبرک رخ کے چک کے کھا لینا تبرخ کھان کا استاد سی خوجا صاحب فرما لگے بےلیا مینو مار کے نا میری خل جو توں تنے تڑھا لو نا جر میرے پچھے نہیں چلے گا انہیں چر کامیاب نہیں ہوگا لوگ دی بربادی دی دا سبب یہ ہوئی بے یقینی اقبال یقینی آخ اقبال فرما سونا تہذیبر کے گرف تار گلامی سے بتر ہے بے یقینی یقین پیدا کرنا یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرنا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری اقبال فرما نے تیرے یقین کوئی نہیں رولہ اس گل اگر یقین ہوں جس گل قیامت یقین سانو پتہ ہے گل سمجھنا میری بھی اسا مر کے ایک جہان چ پیش ہونا ایس جہان داستے گھر بھی بنا کہ بنیا بنایا مل جل پتا کرو عوام بنتا میں روٹی کما پی کہ اپنے آپ اگے آ جی اس گل کا جب فٹ دینا ہے کیونکہ تے تجربے والی گلان نے سارا ہاں پچھلیا دوسری جہاں گلان آخر کرا اتنے گل گوٹو پی جان اتنے فٹ تسان نالا جی ہاں جی باقی سی گل ہے صاحب ہیلا کر گے تو وسیلا ہو وسیلا کرا گے تو ہیلا ہوا اتنے فٹ تلیل آن ایک تو ایک تارے مولوی کرنا چاہتے رہو کچھ رب دے دا رہے گا تو ایک مولوی मिया साहब बैठे ने तो मिया साहब कह जा टुकर कमा बिल्कुल छम बह जाना मकान भी बने बनाए मिल जाए रोटी भी हाथों में आ जाएगी ईमान दसो मिया साहब <laughs> <laughs> की गल मनोगे वो तो हम मिया साहब ना भी उन्हों की गल मनोगे कि नहीं वो भी आखे मेरी यह नहीं मननी <laughs> دنیا ادنا ہے تے آخرت آلہ ہے او دے آلہ ہون دی دلیلے وے اور اس تے ادنا ہون دی دلیلے وے او دے طالب سردارے کائنات رہنے اور دنیا دے طالب دنیا دے کمینے رہنے فرقے حتیٰ کہ خود حدیش چاہ گیا بھی دنیا کے طلبگار کتے ہیں اے مردارے سد صلی اللہ تعالی وسلم طاقت ہونے کے باوجود پسند نہیں اپنے واسطے جب محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم دول ادرت جبری لائے ارد کی کملی والے رب فرماؤں پیا دس محبوبہ بادشاہ نبی بننا یا بندہ نبی بننا حضور فرما نے میں پسند کی یا اللہ بندہ نبی بنا دے تل کل قرار نل تشکار حضرت یا سلامے نے روندے سن مولا دے خوف تو رو رو کے اپنے اکا مبارک دے, دے, گلان تے نالیاں دے نشان مگر مولا اے کہنا تو نہ اے اے مقام کملی والے دا سی حقیقت و حقل یقین دا رتبہ پایا سی جہدی برکت سن خود خدا پیا فرما ہے میرے محبوب جدو حبیب خدا سلطالہ علیہ وسلم رات نو اٹھ گے تے رب سونے دے مسلم کھلو جاندے سن حضرت سیا داشا صدیقہ فرماندیاں نے تور تورمت قدم حبیبِ خدا دے پیرا مبارک دے ورم چڑ جان سی آپ دے پیر مبارک سوج جان دے سر اما عیشہ صدیقہ فرماؤ دیاں نے اے سوڑے آمہ حبوبہ انہا گریہ کیوں فرماؤ ہو اللہ سوڑا دے ماتا قداما من زمبے قوماتا خرد اعلان اتاری کھڑائے حضور فرماؤ دے لے اے شاں میں چاناواں میں اپنے مولا دا شکر گزار بندہ بڑھ بند جاواں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 محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار دیتا گیا محبوبہ چن کی شاہی بادشاہی ہے یا سونے محبوبہ میری بندگی تے حبیب نے بندگی چنی مولا نے اگوں انعام کیتا کہ سونے جی دنیا دی شاہی تو نہیں ہو چنی اثارش فرشا کا شاہ تینوں بڑھا دیتا ہے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 دروازے پہ کھلو گے حبیبیں خدا نوئے سہال دن در حضرت عمر بن خطاب دیا اکھا مبارک وچوں اٿرو نکل پئے حضور نے پچھیا عمر رویا کیوں ہے عرض کردے نے کملی والے والا مینوں قیصر او کسرا دیاں بادشاہیاں پیاں یاد اونڈیاں نے او سونے محبوبو دنیا دے بادشاہاں کسے دے تھلے پلنگ وچھے نے کسے دے تھلے قالیناں وچھیاں نے سونے آم محبوبا تو ساری خدائی دا بادشاہ ہوے محبوب خدا ہوے مگر کی وجہ سونے چٹائیاں تے لیٹے دے فرما نے عمر بن خطاب گھبرا نہیں اڑ کے شے دنیا شہ چنیے انسان اپنے لئی آخرت چن لیے کلندر <تصفح> اقبال فرما نے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہ ہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام میں فخر ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے نظر کسی کی گدایا نہ سارا شانا رب سونے دتی سن ایک بار حضرت نے نبی پاک سلحال سرکار دےجے مبارک چاہ جی سرکار کی چار پائی دڑائی روح والی خدا تلاف لیام لوگ میں فرمایا لو شے جب فیدہ ایشا جی میں چالا کی چاندی پہاڑ پہ جدھر میں جا سونے چاندی دے پہاڑ ادھر ادھر جانے رہ مگر ایشا سب کو آخرت منگیے اونے کو جہان منگا ہے جہا آلہ جہان ہے اے ادنا گٹی جہاں یہ طلب نہیں کی رت وجو فرمان لیا بندے تائیوں حضرت سلطان بہرت اللہ فرما نے آ فرما نے جدہ مرشد سان ساتھ تدی بی پرواہی او کی ہو یا یار را تی جاگے پر مرشد جاگی لائی او راتی جا جاگ وہ کرے بادی دن در کرے پرائی او کوڑا تختی شوقل کہہ دے سبحان اللہ <تصفيق> تخت دنیا دورا تختی دن دنیا د بہو اتے فقر سچی بادشاہی Ooh! ادر وے خلا دیا بندیا تبجو فرما تلاما کلندر لاہوری نے اپنے پو چی لندن وال چی اکبال نے لکھی اکبال ہے اپنے پتر اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے ارسان اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے ساؤں اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے صفال ہند سے میں نا جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیر ہے نالوں او داڑی مننا چنگا جنو اینا یقین مولا دیزاد سی داڑی چھڑی ہو بے سمجھنا میری میرے وہاں کو پاک بھی رکھی ہو مگر نبی پاک دی شرح تے یقین نہ ہو حضور دے فقر تے یقین نہ ہو کی فیدہ ہو دا عمل دی دے بنیادی یقین ہے غیور بندہ روپ کہ تو کرنٹ پول وی کے اکال صاحب سرلیاں پٹاخے لاہور چلتے رہ جاڑی آ جاتا چڑھ دیں دی سرلی قوم ہو اچھا پترو میں روپ تٹاواں گا گل تاکہ کسے پاس میرا سن در میرا نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی ن بیچ ارے خودی ن بیچ غریبی میں نام پیدا کر سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے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 میں تینوں تر تلاک طلاقاں تو بعد عورت ول رجوع نہیں ہو سکدا مڑ نکاح بھی نہیں ہو سکدا فرما نے مولا علی میں دنیا, کو دنیا تھوڑی مل جائے آ فرما نے سی جی دا پتر علی دا پتر فرمایا بےلیا سا دیا کی پتر گھر نہیں آ سکتی ہے خیر نال مسلمان اجڑتا برباد ہوتا مستفا دا گھرانا برباد ہوتا جنہ کے گھر دے اندر توا مہینے بعد چڑھتا ہے جے غریبی فقر نال مسلمان اجڑتا تو سدھی صدیق اکبر اجڑ دا فاروق کے آزم اجڑتا حضرت بلال حبشی ہبشی اجڑتا ایمان نال دسے اجڑے نے کہ سورے نے بے گل پہ کرنا یقین دی لیا اسی پاس جا رہے وا ہاں گل یقین دی پیا کرنا بے یقینی نال گل نہ نا کرے آجے جے ماں دل من بولیا جے نہیں تو نہ بولے جے ایمانچ ہزور گئے گئے گئے بالو مویا اجڑا ہے بخاری ریپی فرما ہے میرے گملی والے نے فرمایا میرے انگتی ہو میں تک دا خطرہ نہیں رکھدا مرنی کہ بکھے ہو کے, کے مر جاؤ ہو گئے سرکار نے فرمایا میم اس گل کا ڈر پیا ماردے تنیاد کھلنگ گے اس لیے تصویر ایک دوجے چاہ جاؤ گے جاؤ گے کینے آ جاؤ گے پرا قتل کرے گا پیو کی عزت نہیں رہے گی استاد کا احترام نہیں رہے گا نبی پاک کی شرموہیا نہیں رہے گی خدا دا خوف نہیں رہے گا سارا سفت نکل جان گیا مومنا والیا والیاں تے جانور بن جاؤ گے خدا وا دلہ دی کی قسم جی بخاری کی ادیس نہ ہو سر لوا دینا میرے کملی والے نے سو مجھے دالت کا خطرہ ہے گریبی کے فکر خطرہ نہیں نا تقدیر ناراحقیارا تو لاما مفتی بن رہا ہے سال آرے فر رومی نے آرے فر رومی نے ایک مثال دہ وہ آر فرومی جنا دے بار اقبال فرمان دے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا مسلمانہ او مریض مسلمانہ او مریضہ او جسم دے آ مریضہ تے روح دے وی مریضہ وہ دو میں چیزہ دے مریضہ اے میں تے ہسپتال نہیں کھل لے پائے تھا تھا تے اندے نے ہسپتال لاؤ بندے جو تھا تھا تھانے مریض ہو گئے اصل گل او جب روح مریض ہو جاوے اس لیے جسم نہیں سہی رہا اصل شاید جسم نو ٹورن والی روح ہے کہ جسم ہے بولتے سہی نا روح ہے جب روح مر جاوے نا اس لیے بندے دا آپ کھانا خراب ہو جا پچھلے زمانے وی لے چلن دے چل چل چل ویلی لگا چار یہ بھی بنا مت گیا توجہ فرما مرد پیا کرنا پچھلے زمانے دے دیکھ لندرستیاں بھی انہوں رب نے دتی سن کیوں اس واسطے دی روح صاف سی روح مریض نہیں سی روح بیمار نہیں سی اصل روح دیاں بیماریاں جسمتیا پل سمجھا جرا شرومی علاج یا بڑا اور کھا لف زبان تڑھنا ساری دہڑی دیار تک کنجر خانے زبان چڑھا ہوں دھی پیڑ کسے کی ایک کرنی ہوتی ہے سلام بھی کری آ فلان تھوپ دیا کیا کی آلے تیر سلام پہ آؤں گل سمجھنا میری شرومی کے سوز میں ہے تیرا شرومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ گال بھی فرنگوں کا فسو ایک بال آدگو چلے پیاگریزوں کا تو ہوںج یہ سونے کی ہے فرمایا مولا روم والا سوز و گداز وا、وا, وا. <laughs> اے سوزو سوز دی گل سن ایویں نہیں कर... مولا روم فرما نے ایک مداری سے پٹاریا سپ رکھتے ہیں سوچا جا کے میں سپ فر لیا وا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 جناب او نا مراد سی پیا ٹٹریا ٹھنڈ سردی نہ خیر جناب موڈے تیرا کچ خوچ ترو کے نہ بڑی مشکل بغداد بازار چ لیا بغداد دے بازار چ لیا تے دنیا کٹھی ہو گئی شتیر جنہیں موٹا سپ ویکن ہزارہ دا مجمال لگ گیا جناب تے ہون کو یدروں رپیہ سٹے کو یدروں ہزار سٹے کو 10 ہزار سٹے ہون دا تے جناب تیر لگ گیا پیسے ہاں دا وہ جنا بائی مان او, او تھے تھٹھٹھریا پیاسی نا ٹھانڈ نار او سورج دی پئی تپیش تے وہ ہلے آ جو تو ساپ ہو ہلے تے مداری ہو رہی ہی دروں انہیں اے دا بیڑا گھر جائے مر تھا گیا اے ڈی بلا جیوں دی اے اے اے <laughs> جناب جی نہ سپور ہل کے نا جب سر چکیا آتے سب تو پہلا مداری اور اندر ہوں ایڈی بلا سپ سے جنہ مجمہ کھڑا سا وہ پچھلے پیر نسنا شروع ہو ہے کئی تھلے ڈگ ہے کئی اتنے چڑھ گئے کئی بندے مر گئے سپ نے فریا اپنا راہ موڑ اسے پہاڑ آرے رومی فرما نے یہ گل کر کے اقبال دا مرشد کلندر الہوری دا مرشد فرما فرمایا بے اے جڑا نفس ہے نا نفس اندر پیا ہے کھبے پاس یہ ہے غریبی دی برف جدو ہے تے یہ ٹٹر جانا اندل مڑ گریب گریب جو ہوا پیسہ آئے تو مجرا کراے میری گل نہیں سمجھے <laughs> جن شام کی ٹوکر نہیں پہ لگتا مجرا میٹھی سواہ کراؤ <laughs> فرمان پیا ٹھریا تمجیا گیا مر پر تینوں پتا نہیں وہی نفسے جہا فراؤنڈر پیا ان خدا ہی دعوی کرایا سی نفس مارا فرعون لیک اورا اون لیکن اون آس ارے رومی فرما نے ساڈا نفس فراؤن گٹ کوئی نہیں صرف گل یہ سدائی بادشاہ ٹکر دی جی ٹکر جائے مولوی بھی سمجھا مریا پیر بھی سمجھا مریا عوام بھی سمجھا مریا پر یہ پار ستا سب جدو نہ دولت دی تپش تے سورج نکلیا اٹھا شانی کو دا سی نا پیسے ایک فکیر ہو منگتا پیسے دے آپ نے لڑ کے چھ لوپیے مارے فرمایا لے جا بے لیا نہیں سارے کا پٹا پ میری گل سمجھ رہا کہ نہیں کیونکہ دا سفرے نہ ہو سنڈی نہیں مرد دل سیاں لگیاں پہ امریکن سنڈی فصلوں لگی ہے تو سڈے دل نو بھی وہی سنڈی لگی میری گل نہیں فرما مر پیا کرنا خدا وا دری میں مسلمان برباد ہوتے نہیں ادو جدو دولت ہریس بن جانا جان اخری فکر چڑ دین بے یقینے ہو جاؤ حضرت سید سلطان باہو رضی اللہ تعالی فرماؤں اللہ پڑوں پڑھا گیا ہے جابو پردا بہووں درداں او نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد نعرہ قدسیہ نعرہ di bhala mastisi sab jinnab allah padiyo padha fir hoyo te nagya زردا بر اے لرکھار کتاب پڑیا پر زال میں نہ خوشی نہ مردا رہتا کا یقین سان کرے تو ملے گی پکا جی جبکہ مولا کائنات بغیر کیت بھی دنیا دے قرآن فرما دتا بما مین ارد اللہ اللہ رب کوئی شاید فرض نہیں مگر انہیں اپنے فضل رزک پہچانا فرد کر لیا ہے ضرور دیا میں مثال دینا ہونا جنا چنا پانی لکھا ہو لو اگلے نک تھا آ کے پیپ لگے جب یہ جائے نا مک ہوں منہ ایڈا کھولنا جب سائی دانا بھی اندر جان دے تو موڑا ایمان دس گل گلت ہے کہ صحیح میں تنو آخیا بے یقینینے ہو کے نہیں بولنا یقین بولنا گل صحیح ہے گلت اچھا میں نو پورے قرآن حدیث وچوں اگر تھی وکھا نا اللہ فرمایا ہو دنیا دے بارے تو انہیں آخیا میں اپنے تے فرد ہے مرک دن ہے ہن پورے قرآن وچوں میں ایک جملہ وکھا دیو اللہ فرمایا ہوے تسان کچھ نہ کرے میں جنت دینا نہیں نہیں لبد لبا ل ایک رب دا قرآن ہے ایک دے اچھے دا قرآن ہے رب دا درآن کا میں جنت نہیں دینی اتنا چیر جنہ چیر عمل کر کے نہیں گا تو میں آسان پہلے جنت لب جی یہ تیری ساری جنت دا مول مولوی دی جنت دا مول اج کل جنتیں اوی سستی لبتی پر اللہ دی جنت دا مول پتا کنا دس دساں جی جنت زبان دسا رب فرما لهم الجنہ رب فرما میں جنت دینا مولا مول کی فرمایا جان بھی میرے راہ لگنی مال بھی تیرا میرے راہ لگے گا پھر جنت دیا گا یہ رب سونے مول رکھے اکبال ایک گل کی فرماؤں بحشتے باہر ارباباشتے ایک بہشتو بے جڑی ہمت آرے بندے آستے ہوئے جو میں حضرت امام حسین شاہ بہشتے بہر پاکان حرم آستے ایک بہشتو بے جڑی حرم دے پاکان آستے ہوئے نیک لوگا جو میں داتا علی حجویری سرکا بگو ہندی مسلمانہ کے خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ ہم آستے ایک مسلمان ہندوستانی مسلمانہ نو کہہ دیو खुश होवो हेग जन्नत फीस लीला भी मिलती <laughs> जड़ी तुसा तो <लब> <laughs> ना हिग लगे ना फटकड़ी सीधी गल जहम कहली बड़ी है मौलवी वाले जन्नत नहीं तो जन्नत है मौल साहब है सभी पाक दिया सरकार ہوں گل کے جی یقین لگا سانو دنیا کے بارے یقین ہے پکا ٹکا کرے لبے گی نہیں سویرے تمبی کسدا ویخیا کر تین بجے رات گسل کو گسلخانے بڑا ہوچ کچ کر تین پتا اہلا کر گے تو وسیلا ہوا بڑا برادا سے یہ جہاں خدا نے دوجہ جہان بنایا ہے اے تھے پجا سال کی زندگی اتے ساری زندگی اے فانی او باقی یقین سی حضرت فرماند نے بےلیو ساری زمین آسمان رب دے دونے دے مین آخ سونا سارا جہان دے آ تے جنت کچا ٹارا دینا دس کی لینماندین میں تے کچا ٹارا ہی چنا گا اس واسطے اس نام مک جا رہے دے سکے اے ہے یقین ولیاں والا اسی واسطے ہر ویلے تیار نے سان دنیا دے واسطے علم الیقین یقین الیقین تے حق الیقین ہے آخرت دے واسطے نہ علم الیقین یقین ہے نہ یقین ہے نہ حق الیقین وہ کہڑا یقین ہے پھرتو گرتو ڑا یقین ہے پھر گرتو اس یقین کیڑا یقین کرنے نے شیطان آے یعنی کام کرنے نے یزید والے جنت لینی ہے حسین والی اس قوم تو سدے کام کہڑے جنت حسینی ہوں ایمان دس حسین والی جنت جو لبنی حسین والے کام کرنے پڑ گئے ہونے کئی نات خاندھی نبی پاک دے نام پہ پیسے لے پیسے کہ لبے بولو تو سہی تو پھر شرم آنی چاہیے سے پیسے جہے ہزور دبے نے سے پیسے نار میں ہزور تل دے د دے چھا پھیرا حضور دی مخالفت کر ایک فقیر سی گل سمجھی حمام تے گیا تے ایک بندہ داڑی پہ منا ہوئے فقیر جا کے ہے چی میں کنی کیا؟ ریش میں تراشم میں داڑھی چھیل رہا ہوں دل کسیرا نش خراشم میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا داڑی پہ چلنا فقیر کہنے لگا نہیں یار دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی تو رب پاک محبوب کا دل چھلنا ہے پیا بے وقوفہ بیماری بن گئی ہے بماری بن گئی ہے کہ اس یقین کیڑا یقین آخر تو گرتو۔ کام کرنے نے شانے یعنی کام کرنے نے یزید والے جنت لینی ہے حسین والی آہ سب کام کہڑے جنت امام حسین والی منگنی ہے ایمان دس حسین والی جنت جو لبنی حسین والے کام کرنے پے کہ یزید والے کئی نات خانداڑی من نبی پاک سکار نام سے پیسے نے بولو تے سی نا تو پھر شرم آنی چاہیے اسی پیسے جڑے ہزور لبے نے اسی پیسے میں حضور کے دل دھیرا حضور دی مخالفت فقیر سی گل سمجھی تمام تے گیا تو ایک بندہ داڑھی پہ بنا ہوئے وہ فقیر جا کے آخد چی میں کنی انہیں آخیا ریش میں تراشم میں داڑھی چھیل رہا ہوں دل کسیرا نش خراشم میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا داڑی چھلنا ہوں داڑھی پہ چھیلنا فقیر کہنے لگا نہیں یار دلے رسول اللہ صل اللہ میں تو پاک محبوب دا دل چلنا بیماری بن گئی ہے با بابا با بیماری بن گئی ہے ویکو بھی لگی کتوں بیماری بھی تا کسے تو کسی پاس لگ ہوتی ہے نا تو بہلی ہاتھ بن کے بہر ہے دنیا واسطے جے دنیا بغیر کیتیوں نہیں لبھی دی ساری دہڑی اگلے چھل پھر جا کے دو تین ہزار چار ہزار مہینے کا ہاتھی تے جنت دا مل تیری ساری خدائی نہیں ہو دی لین واسطے دنیا ود مزدوری محنت کرنی پی نہیں تے مڑ شیتان تینوں تو پائی کڑائی مجی بیجی ہوگتی تما بیجیا ہودوے نہیں اگتے کی خیال ہے تے کرتوت تے جہانوی والے کیتے ہو جنت نہیں لبھی جنت جدوں بھی ملے گی ہمیشہ جنتی والے کام لبے پورے قرآن اچھا بے یقینی کا شکار ہاں یہ سان برباد کر گئی ہے اصل ولیا کی تعریف کرنے لیکن جڑا بلیاں والا کام ہے یہ کوڑا کو لگتا مثلا حضرت بشر ہافی ردی اللہ تعالی جا رہے ہیں رستے دے اندر انہوں اللہ دے نام دا کاغذ ملیا ہے تے چک کے آکھیا یا مولا سونیا تیرا نام پیرا ہے دن جا کے خوشبو لا کے تے ایک دیوار رکھ دیتا ہے دیوار نال سوراخی اندر رکھ ہے ستامت جاگ آن کے خبر سنائیے فرشتے نے بشرافی اللہ دے نام نو خوشبو لا کے عزت کی تی رب تیرا نام عزت والا کر ہے آی آید آید گنج بخش نے اپنی کتاب بشرافی کا ذکر فرمایا ہے دتا مرشد آجد دلف شانی ردی اللہ تعالی پیشاب واسطے گئے ویخیا پیالہ مٹی دا پیائے ویخ اللہ دا نام لکھیا اتے اتنے گند لگا پخانا فورن چکیا ان چک کے توتا صاف کر کے کپڑے چلٹ کے گھر رکھیا زندگی باقی اسی پیالے پانی پیندے رہ فرمایا مین ساری زندگی او دبادتوں لبھی جڑی اللہ ولی گل ہوں جڑا بندہ اتو ٹر پوے راہ چخبار اخبار پہنے اشتہار پہنے مولویاں دا بھی پٹھا بیٹھا کھڑا انہوں نے بھی اشتہار آدھے میں آگا گا نہیں جنہ چر ریڈا وڈا نان ہے اشتہار لکھی چے وہ جناب اشتہار تھلے ڈگن گے نالی چاہتے ہیں جڑا چکنا شروع کر دے کوئی ہے بے وکوف کوئی چکیں گا میں روپیے کلار دینا لاہور وڈے ٹیشن کر لک بھی سیدھا نہیں کرے گا آک ٹر ہے پر روپیے نہ جان جڑے آپ لک پھر جڑا لانے ایمان میں پر ایمانسو پرئی مان گیا دی قدر کوئی نہیں ولیاں نبیاں دی حضور دی تعریف سفر سنا ضرور کرنے پر نا سانو کملی دی شکل چنگی لگتی ہے نا سانو حضور دا عمل چنگا لگتا جی چنگا جو لگے مڑ عمل بھی حضور والا کریے شکل بھی بولتے صحیح نظر آمان دسنا اچھا بے یقینی دا بے یقینی چھڈ دے دھوکھا صرف شیطان پائی کھڑائی جی میں بیجے گا او دا کٹے گا تین کھریاں والی کسے گے سنا اصل ایک بےٹائم میں ہو گئے ایسا بے وقت ہو گئے سوا تے پھر تینوں ہو تقریر سنا سی تو ہوں ساڈا میں تے ہے اے شرط رکھی بیٹھا کہ نات جتھے جاواں گا میں اپنی مرضی تو پھر اتے میں تقریر کرنی ورنا نہیں کرنی خوبصورت شکل والے ود منڈے نات پڑن آلہ حضرت بریل بھی فرما نے اس محفل جانا بھی حرام ہے جی جانے آ پٹھا بنتا روکنے ہاں تو لڑتے نے نہیں دے تو اپنا ایمان جانا بندہ کرے گا فر کئی یہو جہ شے پڑن گے جہا ایمان ہی چٹ آ کے لوک مین ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا ہوتے جملی کالی یہ ہوں بڑی نال شیر پڑن گے پر پتا نہیں پیا ہوتا بھائی یہ ایمان دے مچورا پیا پھر لوگ قبر تو نہیں ڈرایا جنہیں کملی والے قبر چنا ان کبر تو ہے رہا ہے قبر تو بولو تو سہی نا تو کیا کملی والے لوگ پٹھا بیٹھا اس قوم کا کلام اس واسطے ہے آلہ حضرت بریل جنہیں شریعت مصطفیٰ دی تکڑی دی. تولتے کلام مستفا یہ آلہ حضرت کا کلام ہے نا جا تکڑی تولتے بابا جی کہنے نے کہ ایک دو شیر سنا دیو میں سنا کے تے اپنا جواب دے دینا آلہ حضرت فاضل بریلوی فرما پھر کے گلی گلی تباہ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 تیری گلی سے جائے قربان جاوا پھر کے گلی ر کونڈے نہ کڑکا ہکو مدنی دے بوہے تے بہ جاؤ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو رکھ دے خدا تیری گلی کیوں آئے آئے رشادت آئے رشادت آئے رشادت بے حضور تاک تاک تاک یا بے حضور ہم کوئی ہمیں ہے کیوں؟ خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں لوکا نہیں ڈرایا بولیا حضرت عثمان غنی فرم قبر دوتے بہ بے, بے کے نا تے رو رو کے قبر بھی سن گلاما پوچھنا حضور اے نا کیوں رون دے ہو؟ فرمایا کملی والے فرمایا ہے قبر قیامت پہلی منزلے منزل گیا اگاں بھی نکل جان دے فرمایا اس واسطے رو رو کے قبر دی روشنی پر تلاش کرنے تاکہ قبر تو چھٹ جائیے ایمان نالسو جنو خود مستفا اپنی زبان عثمان جنتی جا علی جنتی ہیں جا صدیق جنتی ہیں جا فاروق جنتی ہیں کے مصطفیٰ جنتی تے رو رو کے او تین لافا بھی خط کسی پاسوں کو نہیں آیا تین اصا جنتی ہو گیا مڑ اپنے آپ جنتی بھی سمجھی کلیا کام سارے جی یقین بھی رکھی کلیا رونا بھی چھوڑی کھڑے ہے مگر کی گل اصل گل سان ہا جی کہ اے منزل کیڑی ہے اے پوچھنا ہی تو حضرت سلطان باہو تو پوچھ کے لئے. سلطان باہو فرماؤں جیوں دیکھی جال یار oh, میادی یہ تا جانے جو مرد ربران کے نہ پانی اتے خر arda o hektovich ola ya rab ma pya bhaiya ate dooja azabri qabar da o نسیم کوڑیاں تو ہے نے گل سمجھنا میری کل اجکلپا ٹائٹس بہت زیادہ لکھا ہوں کہ قوم کو ہر چوتھے آدمی کو کالا جرکان لگ گیا میں کہ اور چٹا جرکان اس قوم نا کالے لگنا ہے جو کام جو کالے والے نے کرتوت جو مقالے ملی کھڑے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 شوگر موگرا یہ بیماریاں نہیں سن لگتی ہوں ہوں ادھر چینی کم چاہیے کڑی ادھر نا چاہیے میٹیا گلا سڑا سڑا جسم شوگر ادھر روح نو شوگر ہوئی کھڑی جر مڑ دی گل نہ کرو ار سڈا یرکان نہیں ٹوٹتا مریض اگوں شوگر دے بیٹے ہونے توسی چینی کی فضیلت شروع کر دوا باؤن وہ منج کٹی چھی کھڑیے بخشی بخشوائے نے حضور وی رحمت تو رب وی رحیم مڑ سان دی, دی نعرہ تکبیر نارا رسالت سٹو مولوی دی جیب پانچ سو روپیہ جان مولوی جیب گرم کی تو نرم کی تیرے ایمان نرم تھا دا دٹھا بیٹھا مولی دمان دا, ایمان دا پتھا بیٹھا امام غزالی حجت الاسلام اسلام آپ لکھتے نے فرمایا جہا مولی تقریر کرے نا تے لوک رب دا خوف دل چاو دی بجائے بے خوف ہو جان اور اس مولی نالوں زانی بلم باورچی اتوں نگاہ اٹھا سرش مولہ سے جانتی <سنگ> ماریا کتوں گیا سی؟ مطمئن ہو گیا میںلی بن گیا میں ڈر ہے رب آخیا اچھا میرا ڈر چھٹی کھڑے میں آدم علیہ اسلام دو سو سال روایا ہے جڑا نبی سی تو تو تیرا ڈر چڈی کر شر ہویا موسا علیہ السلام کے خلاف بدوا چکی اللہ مثال دیتے ما سال حکا ما سال کلب فرمایا اس بےمان دی مثال کتے دی رلا دیتا سنو رل گیا کتے نالا مل دی وجہ نال کے نہیں رلیا خدا دب رب دی بار گاوے وہ سنیا کر نات خانی وہ سنیا کر جس نال مستفا کی تابے داری کا جذبہ پیدا رب دا خوف پیدا ہو اگلے جہان دے ڈر تو بچ او چنگا ہے ایتھے بے ڈر ہو کے اگلے جہان دے سارے ڈر تیر پی جان اے تیرے منگا ہے ایتھے ڈر رکھ اگلے جہان نیڈر ہو جائیں گا خدا دی قسم دعا کرو اللہ سانو ہدایت اللہ سانو رب کو دعا منگیا کر یا مولا سچا راہ وا اپنا جس سے چل کے دونوں جہان سڈے سور سا جان سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں جناب جی انہیں الفاظ تے اختتام کرنا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 حضور دی شرع متاہرا ہے ہر وہ شاید جیڑی انسان دے بدن نو نقصان دے وے او حرام ہوتی فتوی کی گل جی ہر او شاید جیڑی جسم دے واسطے نقصان دے دہ مثلا سالن مسیا پیا ہو حد تک مسیا پیا آو دے نقصان ہوے جسم نو وہ سالن کھانا حرام ہے حالانکہ سالن تو جاجی حلال لال جی سگریٹ دی ڈبی دے, دے ماشاء اللہ تو تسان لکھیا آپ ہی ویخ دے کی لکھا کھڑا خبر ہے خبردار تمباکو شیشا بازار ادھر آ فلٹر دوستی ہو تو ایسی ہو دور فرم مینو ہاتھ سے ہی خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے خدا دی قسم چھ فٹ کا جوان لگا پھر پر مردہ ہے بے جان ہے بے اقل ہے کوئی اقل نہیں اقل ہے تو میرے مستفا کی تابے داری اچھ پی بس اکل دوسرا اکل دا حال ہے, اکل ہے بھائی مزرے صحت ہو گئی ہے ادھروں دوستی ہو تو ایسی مجھ کٹی چے بھائی اے دوستی ہے صحت برباد پی ہوں فیفڑے برباد پے ہوں نے دمے دی تکلیف پی لگتی ہے ہونٹ کالے سیاہ ہو گئے نے جی اٹھ بہدیا مڑ چکر آ جے بس تو چلو نا سڑک پر شریف جاؤ یا اہم جاؤ ویچ آ جان گے جی السلام علیکم جی چند منٹوں کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں سنت کا جو سلام کا جواب دینا سنت مستفا ہے داڑی کسی بھی نہیں رکھی میں سلام دا جواب دینا سنت ہو گیا حضور دی داڑی دی حرام دی. نا مرادا پیسے جو کرتی اسی طرح دو سنتا سانو بڑیاں یاد جی ایک رسک کما مول سا رسک حلال عبادت ہے ادھر روک دونوں نفس ہے دوا شادی نکا میری سنتی من را کے سنتی نکاح کرنا میری ہے جو میری دشمن بنی میری گل نہیں سمجھ ایمانیاں گلا لے کے سچی چلو ترس بھی شکر ہے من تو تول بچا پر جتھے ایمان نہیں شہت مٹی سوا بچا سہ اپنے شیر ربانی رحمت اللہ فرما ہوں سن شاہ صاحب کرما کے مرید ہویا کرو بےلی وہ حکا بیڑی واہ اچھے طریقے چڑا کافی جگہ پر اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 78692 لکھا ہوتا ہے جاہل لکھنا بلکہ ایو لکھنا چاہیے آج کل توانو پتہ ہی شادی کارڈ بھاویں شادی وچ کوئی کام ਸਾڈا شریعت دے مطابق نہیں ہوندہ پر اُتے بسم اللہ ضرور لکھی ہوندی ہے کارڈ دے اُتے پھر ساڈیاں بیبییاں سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں جی ٹی وی دا ڈبہ جہڑا جی ہے اُندے اُتے ایڈیاں کہ اُنو ترقی کھڑیاں ہوندیانے 8000 دے ٹی وی جڑا رب سونے کا نام ہے اخبار ہے جہد تہ قرآن لکھیا آیات لکھیاں نے انہوں بوکھر فیڑ کے ویڑوں باہر سٹ دینا ہے ایک گندے وہ اس قوم واسطے بہترین رنگے اے گل نہیں سمجھ لگی ہاں جی ویختے سی بی بیبیا سڈیا سندیاں نے پہا تھوڑا جہ جا دس جا کہ بیبی رب آ بسرین سامنے رکھ ل میری دھیے پہنے میری ماں سا خاتون جنت نام رکھ جی بچنا چاہنے तो तो غیر وال نگاہ نہ کر بی, بی سیدہ خاتون نے جنت بہتر بندے نہ غیر بندے نو غیر نو آئے فرمایا میرا جنازہ جدو اٹھے تو رات نو اٹھایا جے تاکہ غیر میرا جنازہ بھی ٹردان نہ ویک لڑ گو لال حسین ورگے آئے نا یعنی تلانت پہ مولا حسین کروڑا نہیں پہ پہنیا اللہ اقبال فرماؤں اگر پندے دروے شی پذیری ہزاروں مت بیرد تمیری بتوے باشیری اقبال فرما مسلمان درویش دی, دی نصیحت قبول کر لے سارا زمانہ مر جاوے گا مگر تو نہیں مرے گی تیرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کی بن بی, بی پاک بتول وانگو اس زمانے تو لک جا بی بی کو غیر مردہ جی کا لفظ پڑھا جاتا ہے جنازے دن ہاں جی بالکل ہے بھی آیا فکا دیا کتابوں ہاں جی اللہ رب العالمین لمی یہاں دوستوں جنہ نے محفل سجائیے ہدایت فرماوے فرما کے اس روحنی ایک تمام کی خان محمد فون نمبر صفر تین نو سو مفتی محمد فضل احمد جیسی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں بیس پینٹ شرٹ پہننا جائزہ یا نہیں بس میں ادنا ہونا میں اُنا ہونا این سوڑے کپڑے تسان کھوتے نوا دو تو وہ حال ویکو بچارا بنتا کی کیمان میں ایک دن بس چیٹا پینٹ پا کے منڈے میرے نال آ کلوتے مہا پتروں ایک گل کرا کے جی چاچا میں کہہ دسو یہ کپڑے چ خوشی وڑے جی یا تمہیں کسی دکے واڑیا چا چار سات خوشی ن شوق پائی پینا تھی پین مہیا پتر میں جٹ تے یا یا میری اکڑ بھی یہ خوشی میں <laughs> <laughs> <laughs> جی خوش ہو سکے پریشان ہو سی آ چاچا ٹیٹڑیاں مارسی تو میں مصیبت کہڑی نو پڑیا گیا میں پتر سب کھوتیاں بھی کہ گزرے ہوئے بھائی کھوتا پریشان ہو سکے شوق وال پائی میرا ایک میں سگیا پول لوڑ گیا گلا مول سا خوشی پیٹی چڑھائی ہوں تو ٹکر کھائی دوٹی ہٹا رہی ادی اتارا جانتی پیپسی بھی پی بھی ہے ہٹا نہیں ہاں یہ پوچھنا وہ بھی تو سر بھائی سدیقل پوچھ لیں پوچھ بچارا کقت نیا کسی نے میرے کو پینٹ پا کے بندہ زندگی موت لا کر راب کو مر جائے چنگا ایمان کالج پڑھنے والوں جہاں پڑھے کالج اندر ایمان لگ جی کالج فوجوں کی فوجو نہیں ہوگی تھی جہاں پڑھ رہی کالج ادائی لگ جی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 شرم کرو شرم کرو مسئلہ اچھا اچھا ہو سکتا ہے مسئلہ میں مسئلہ دس دینا سوال کرنے والے تو تو خدا دی باقی مولبیاں کر دینا پیر ایمان سوال کرنا کون جن سوال ہے چولا چولہ یہ تو ایمان الفر بکے سیدہ سولاخا حضرت یوسف علیہ السلام دی گھر والی بات بنی حضرت سیدہ زلیخہ دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہوئی ہے ہو بی بی نہیں بول سکتے توجہ کپڑیاں کپڑے حالت سن کپڑیاں دی حالت سن اور برا خیال سوچنا شیطانی ہے امامہ والے شیعوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائے والے مہربانی فروغ سفید امامہ والے سیفیوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائے مہربانی فرما کر سفید امام والے سیفیوں کے بارے میں زہارے خیال فرمائیں گزارش ہے قبلہ سیفی حضرات ہے تو سنی سنی نے اہل سنت و جماعتوں نے لیکن انہ دے بڑے پیر دیو کتاب ہدایت سالکیم جس سے اس نے لکھے کہ مینو تے میرے خلیفے وہ جہاں ولی نہ منے وہ کاف کرے اے در حقیقت سوچا جائے تے صدیق اکبر بھی یہ دعوی نہیں کیتا فاروق اعظم نہیں کیتا کیتا پاک نہیں نہیں کسے دی جرت نہیں اے میں خود ہدایت سالکین پرانی میرے کوڑ موجود رہیے اور ہوں میرے کوڑ کچھ بیلی بےلی لیا ہے اسپ لکھے کہ جا مجھے اور میرے خلیفوں کو ولی نہ مانے وہ کافر ہے ہوں میں جو نہیں منتا تو کا فرا تسا نہیں منتے تصویر بھی سارے کافر چلو رو روای موقع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 ہمیشہ تکریر ہوں بعد پرچیاں ہوں اور اگلی گل میں سناوا یہ ہدایتر سال اکیلے نہیں ہدایت اور سالکین ایک پرانی ایک نمی ہے نمی موٹی ہے یہاں جان کے پچا کڈیاں موٹی جی پرانی آئی تھی میں وڈے پیر دے کھجوری گیا سا آج تو کئی سال پہلا کی گل پشاور بارے میرے نال آمنے سامنے عربی تے فارسی دو زبان گپتگو ہوئی سی جس افراد کیا کہ واقعی صحیح ہے جہاں جی تے میرے خلیفے بلی خلی نہ ملے وہ کافر ہے یہ اس میرے برملا کیتی سی اس مسئلے تے دوسرا یہاں کی کتابیں لکھا ہے کہ ہوس پاک تو چھ درجے اچے ہوئی ہو سکتا ہے کیلا دلی کوئی بھی ہوس پاک چھ درجے اچھے ہو سکتا ہے اکان سنی تک کرنا وا اسکے کہ گل ہو سکتی ہے ہدایتوں ساری چین پرانی لیا نہ وا میرے سر ونڈ دیا جو हिदायत सारे तीन पुरानी फिर वर्प चप अशारी असारी बैठो की बुलाब है बहु बाून बहुत स्कूल ना गाल करो और दूसरी गल नबी की शरीय वही है किसी वे बैठो बैठो तरीत रखो میری گل سنو عوام جن کو آسان ہے جس عوام لوگ ہے عوام خلاف گلیں گئی نے سنتے رہنے جنہوں نے آسان ہے بےدی کئی گلیں ایسی آئی نے جہیا عوام پسی پئی لیکن میں کی کام سڑیا خوش ہوئے نے دانت باجو باجو باجو باجو میاں بھائی جاؤ بھائی جاؤ یہ گلا ہوئی نیت کا پہاڑ ساڈا کھاد کھا کے ادا ہی دیکھو بابا جی بابا جی گل سنو گل سنو گل سنو میں یہ دسو میں اسے کم میں ٹی وی خلاف بولیا ٹی وی کہ نہیں میں سکول خلاف بولیا کون ہے جڑا نہیں پہ پڑھا لیکن عوام دے سدکے جاوا جنہوں بےدی آنیا ایک تو سن کے برداشت کیا یار گل تو ٹھیک دین پکڑ دے آپ اپنے آپ کو پی آخیے آخیے دین کے ٹھیکے دار دی سچی گل سن کے اصل گوارا نہ کریے تو مر عوام چن رہی ترساں میں تمہیں کی تو سکھ د جائیں سنو تسا پہ آخر جائیں کہ یہ گل نہیں چھ درجے ہیں چھ درجے مقام مقامی تبدیلی اگر اے لفظ نہ ہو سر وڈا دیا گا اس کوئی گل نہیں گل سنو بھائی میں اس وقت پورا ملک پھرنا جڑے قوم دے برابر بڑے کھڑے ہیں سچ کہہ گیا الامہ اقبال اگرچہ ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ میں دیکھا ہے اس ملک کے اندر قرآن نالی چرول رہا ہے رسول اللہ کے خدا دی توہین ہو رہی ہے ملک کے اندر اتوں روزانہ فیصلہ ہوتا ہے اور بیان ہوتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس سے انسانی حقوق میں بہت بڑا جناب خلاف پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے سن کے برداشت کیا یار گل تو ٹھیک دین اچھا دی اپنے آپ آخیے تو آخیے دین, دے دین دی سچی گل سن کے گارا نہ کریے تے عوام چنگی رہی ترساں میں تمہیں کی آخیا ترساں پہ آخر جائیں سنو ترس آخر جائیں کہ یہ گل نہیں چھ درجے ہیں چھ درجے مقام مقامی تبدیلی اگر اے لفظ نہ میں سر وڈا دیا کوئی گل نہیں نہیں گل سنو بھئی میں اس وقت پورا ملک پھرنا جہے قوم برابر بڑے کھڑے ہیں نا سچ کہہ گیا اللہ اقبال اگرچہ سے بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ میں دیکھا ہے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 خدا قانون چلے لیکن کسے پارٹی والے اگ نہیں لگتی لیکن بر پتہ نہیں کی کچھ ہو جاتا ہے یہ حال ہری پگا والی میری تقریر سن میں گل کیتی رسول اللہ دی توہین بارے قانون دی جو کچھ اس ملک چل دی ہے پی دس تو مس نہیں ہوئے جب میں کیا دس لکھ دا اجتماع پیڈا لا ہوفا دی عزت کی خیرت رکھ لا لو جت سنگا جنو مستفا دی عزت دی دی غیرت گل کی خیر اپنی ہر شا قربان کر کے سر غازی المدین شہید واگ کٹاون پہ آ جائے یہ میں گل کی خدا دی قسم کر کے آپ تین اٹھ کے ٹور گئے تین اٹھ کے ٹور گئے رسول اللہ دی توہین واستے انہوں کا بوتھا نہیں بگڑیا بھی میرا جب اگرچہ مال اگر ہے جماعت کی آستی نو میں مجھے حکم ایلا ایلا اللہ میرا مسئلہ میں ہر دی ہر گل گواہ بیٹھا جے جی. میں لاہور گلزار سیفی پی رہ میرا بابا فرید کالونی جلسہ سدارت سی عابد سی سیفی بھی آیا سی لاہور دا میرے ہاں تقریباً سات اٹھ افغانی بلا کے اصلے پڑ کے محفل بٹھائے ہوئے میں ایک گل کی میں کیا پیر اور ہوتا ہے یہ برائی ہے ایمان لال دسو پیر اور ہوتا. پیران کے پوتر پیر تو بنتے ہیں پر فقیر نہیں ہوتے فقیر تو میرے میرے ورگا بنتا ہے وقت کون فکیر محنت محنت نہ مسیتے ہونا جو روڑا پایا میں تکریر چڈی جاندا رہا پیچھوں جلسے کرا والیا بڑھیا چھتان سے چڑھ گئی انہوں نے آخیا دا کا کھانا خراب ہوئے اور ایڈا سا ماحول بھی سونی تقریر پہ کرتا دہشت گرد ہاں کتوں گئے انہوں او نے وہ حال کیا پھر جڑے پیر سن انہوں جکن کی توفیق نہیں ہوئی پیچھوں پا گئی پوس انہیں بلا لی بھائی یہاں فکر پایا پڑو اور پیر صاحب بوڑی جناب گئیاں جی مسیح دیاں پچھلیاں کھڑکیاں دروازے تھان ٹپ ٹپ کے پہ جان میرے کول آیا میرے کو مطلب پوسا لال ملنے والا سی تو میرے میرے لال تعلق سی آ ملک ملک امین چنگیت رہتا ہے اس آ کے چیشتی گال کر جناب ہے جی اصل پولیس پہنچ دئیے میں آخیا بھائی میں نہ کدی مدعی بن کے جانا چاہنا تے نہ چاہی ملزم بن کے جانا چاہنا میں اس پاک دے میرا فیصلہ دے نبی دنی شریعت ہی کرے گی قسم خدا کی کر کے نہ سویرے وہ پیش ہوئے تھانے میں آخیا وہ سدے نے کہا نہ میں مدئی نہ میں ملزم پنڈ محلہ جانے جانے میرا کی مقصد ہے کسم نے کہا خبردار میں کہا فقیر تھانے میں آنا گوارا نہیں کرتا اے کے اللہ پتھر خا د پہ دین دینے تے اے تے خالی گل بھی سچی تقلی آئے تے اٹھ کے اصل دکھائے جان یہ دہشت گردی ہے یا فکیری ہے اللہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو ہمیں یہ سلام نہیں کہتا پہرا کرے پیرا آخ چنگا کرے تھا بھی پیرا آخ آپ نے جو مرضی کی سارا کچھ ٹھیک ہے یہ اسلام نہیں یہ دہا بازی ہے اسلام یہ ہے اپنا غلط کرے تو گل غیر غلط کرے تو بھی گلتا آخ آپ ٹھیک کرے آک ٹھیک ہے غیر ٹھیک کرے آگ ٹھیک ہے میں جانا گلیں کیتیاں میرا تو کوئی غیر کوئی بن شریقے کا کوئی جائیداد شریقہ پچھلا محض دین مہازدین مسئلہ نا جہیا میں کیتیاں کی جے اے نہ ہو تصا آپ دسو بھی اتلے پیر واقعی اصلے رنگ نے سو سو کلاشن کوف کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور کی شریعت میں مبلغ کے لیے اصلہ اٹھانا جائز بھی ہے کیا مبلغ دے واسطے فرض نہیں کہ وہ پتھر کھاوے تے دعا دے جے اگر یہ شریعت دا مسئلہ جے اگر کسی ہے میں تبلیغ کراگا میرے کوئی گال کڈے گا تو میں لڑ پاگا میرے کو برداشت نہیں ہونی وہرامے تبلیغ تو مسئلہ دے پتا نہیں شریعت حضور دے پتا کو نہیں تبلیغ وہ کر سکتا ہے اگلے تلوار سر بھی بٹ دیں کہ قبول کرے اگر لڑے نہیں یہ مبلک کا فرض ہے تلوار اٹھانا اور اصلا اٹھانا اس پر فرض ہے جو کافروں کے ساتھ بیرون ملک جہاد کر رہا ہو توجہ نجی کی تھی اور آخری گال میں ایک کرنا اور سننے یاد رکھنا ہے در ویکو جا کسی تاریف وے جا کسی تاریف ودے ود نا کسی برائی بیان کر فکیر نہیں جاؤں گا رب دقی ساری دنیا مخالف ہوئے انواہ نہیں ہوتی میں خدا کی قسم کر کے رہا میں فکیر نہیں میں مولبی آ چھوٹا جہا تو نکاح جہا مولبی جاؤ ساری دنیا میری مخالف ہوئے ساری دہڑی میرے خلاف حوالے مینو بھی فرق نہیں مطلب کرو ہل کرو میرے اگر ڈرنے والی بات ہوتی آپ کو انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گزارش نہ کرتا میں سمجھ اگر ڈرنے والی بات ہوتی ٹھیک ہے کے خادم ہے اولا کے خادم سمجھ کے اولا مادم ان شاء اللہ اپنا ہو لکھا ڈوب کے مر جانا چاہیے میں جواب دینا فرد کرو میری ہمشی کی میری اما بھی ہوں دی نہیں میں مثال پہ دینا مثال پہ دینا میرا سارا ٹبر یہودیت دے کھاتے لگا ہوں دا تے کیا اس لگان سارے ٹبر اس پاسے جان نار میرے تے حرام حلال ہو ہے یا تیرے تے حرام حلال ہو ہے حضرت فاروق کے آزم کا جو خاندان کافر گزرا ہے کیا حضرت عمر نو آخے گا عمر اور تیرا پچھلا خاندان کی سارا خاندان کھڈوں جا سکتا ہے نبی دشیا بدل عدم تو منتھی صاحب میری گل سمجھ نہیں لگی گل ٹھیک بچہ صحیح کرتا ہے बाकी नारे तो मैं बंद कपड़े राेरा टबर रवे तू मेरे टब्बर नेखेगा या मेरी गल वेखेगा सच्ची बोली टबर वेखेगा तो फिर कपड़े लाने पैने بال بیٹھے کپڑے لا لینا چلیا مولا علی فرماتے ہیں بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو ایک بندہ ایک بندہ سن ان نبینا نبی کھوبے دیک دریا کھوبے دیکھا پیاسی بندے گئے کٹنےوا لیا جی دیوا ہاں آخر سان پیا دیوا لیا جی دیوا اس آخیا او میں کھبیا پیا اس واسطے پیا نہ آیا جی کدر تو سانا کھب جایا جی मैना खुबिया प्यावा मै आपू बचाव प्यान ले आया जे मत तुसी भी मेरे न खोब जावो समझो नहीं हम अना गल तो, तो सही कर गया गल तो दीदारी की मेरा एक जवाब है पहला दूसरी गल ए جی میں جگہ جگہ تے بولتا پھر میں یہودیت خلاف کفر بےغیرتی بے پردگی خلاف اللہ سونے کی مہربانی پہلو گھر سام کے آیا جھوٹے پان نت خدا دی بکواس تو تسن لگے جاؤ تو آڈے چو کوئی بندہ میرے گھر کا بو آخرکاوے گھر بندہ کوئی نہ ہوئے जे शाम तई अंदरों बाल की आवाज भी आ जाए ना तो मेरा नक् वढ़ शाह साहब किबला हो आरफली शाहब किबला तीफ फरमा ने अला सोने की मेहरबानी साडिया कंधा भी उचिया शाह साहब का क्या होना है असा कंधा तो उत्ते फेर कपड़े ताने हुए ने ताकि आंढ गवांढ तो किस पास जाति भी न पवे और यह साडा परदा जो मैं नहीं बनाया विरासत मेरा नाना एडा गहरा तारा सी मेरे अम्मा जी किबला फरमाते ने एडे गहरा ताप के रोजाना कुहारा रखना आखना भी ओ जे मैं थोन कारेख्या ए कुहारे नोड़ना एक دوسرا آپ سرکار نے فرمانا, جی فرمان دینے, سا جی سانو فرمانا میری اما جی فرما نے سارے نانا جی بارے سانو فرما دیوا فڑ کے ہیلی تھی بڑی ویڈیوار حویلی حویلی دے دے بند ہویلی سی ہلی دردر پاسے فرما تسان دیوا لے کے فرو تو میں باہر پھراگا جتھوں روشنی باہر پونی ہے اتے بند کرنا تاکہ سڈے گھر کوئی جاتی نہ مار سکے میری اما جی کبلا بان خراب ہوئی ڈر گئی میں عرض کیتی اما جی ڈاکٹر کو چلے چلو کدھر کٹانی نہ پہ جائے مین فرمان لگی پتر میں درود درو پڑکے تیل نہ چڈنی اللہ شفا دے سی میں غیر بندے دی باہ نہیں بتا دی. اور ج کہ میں ریاں ہوتے عزت کٹنا لڑ لڑ جیلاں اپنی جان تلی ترقی پھرنا وا اپنی میری سکول ٹرتی ہونی مار نہ کھنڈا کسم خدا کے کرکیا میں اس مرشد دا مرید چھ مہینیاں دی بچی سد دے کپڑے مردوں دے کپڑے نہ رل کے باہر چلے گئے میرا پی ست دن روا رہا فرمایا پتو میری اسی سال کی عبادت برباد کر دیتی گئی میرے والی تاجدار گوئلہ دل گیا میں لڑائیاں بس چ لڑ پہ میرے سفر تو کر کے ایک شاہ سا برا کیا جاؤ یا فراؤ بھائی سرمت بھی سفر کرنے کا من آئے ہائے ہائے ہائے آپ نیچا سان بھی پاؤ اللہ سے بندے آ سیا حیات صاحب احمد اللہ اللہ کا فکیر سی میاں حیات نلکا شریف اللہ دا, فقیر سی سی دا ایک پتر وکیل بنیا سکول پڑھیا آپ وسیعت کیتی سی رشید ہندا نام ہے میاں ابدل رشید ہندے پتر دے فرمایا میں